وعلى البعض <سؤال> التي تتقام أما أضع القول الله سبيل من السيطان والسجن إلى رسمان وحسن طالق على يا أهل المنزل من الليلة قليلة نستر أهل المنزل قليلة أهل سدع أيض رب الإقرآن مبليلة بنگار جہاں ہر مدارک سارے سردا آج کے ہمارے جمعہ خبر ہمارا موضوع یہ تھا کہ بحیثیت یا صلی اللہ علیہ وسلم کی امتھی کی حیثیت سے ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے اس فرد کو واضح کرنے کے بعد ایک سوال آیا تھا کہ یہ جو بات آپ نے کہی ہے یہ اکیلا آدمی تو نہیں کرتا اور میں نے کہا تھا کہ اس میں کوئی شک نہیں اور میرا ارادہ بند بھی آئی چار لاکھ آج کے دل سے پوران میں اس کو واضح کروں گا کہ اس فرض کو بجا لانے کے لیے اس کا طریقہ کا کیا ہے فرض اگر ہوئی ہے جو نبیوں کو دیا گیا اس میں سے کچھ ڈراپ نہیں کیا اس میں سے کچھ کم نہیں کیا خرچ یا قبضے متقریہ یا نقول یا مقبوضہ مقصد وہ ہے تو یہ وہ مقصد ہے جسے ایک نبی بھی اکیلے نہیں کر سکتے تعلیم پردے واحد کر سکتا ہے تولین کر سکتا ہے سنگین ٹیکسی میں بیٹھے بیٹھے, بیٹھے بھی جاتے جاتے بھی آپ کر سکتے ہیں دعوت گاڑی میں جاتے ہوئے آپ دے سکتے ہیں لیکن دین کو قائم کرنا یہ فرض واحد تھے بس کی بات نہیں اسلام نے ہمیں ایک اصول دیا ہے کہ اگر کوئی چیز تم پر فرض کی گئی ہے تو اس کے الفاظ نات بھی فرض ہو جاتے ہیں فرض نماز کی گئی ہے اور پھر وز کی وجہ سے فرض ہوا فرض نماز ہوئی ہے اس کو ادا کرنے کے لیے سب وزو فرق ہوا فرض حج ہے اس کو ادا کرنے کے لیے احرام فرض ہوا اکیلا احرام اس کی کوئی حصہ پہلے آپ اگر یہ مانیں اور میں سمجھتا ہوں جو لوگ یہاں آئے ان کی اکثریت اس چیز کو مانتی ہے اس میں یہاں پاک رقم کر سکتا ہوں کیا میرے قرض کو سمجھیں اگر خرچ کو سمجھ گئے کہ تیم کو قائم کرنا ہے تو پھر وضو کی طرح جماعت بھی خرچ ہو گئی احرام کی طرح جماعت بھی خرچ ہو گئی اس لیے صلی اللہ جب لوگوں کو دعوت پناہ مقصد کے لیے خاندان بنوا میں سے حسام یا عمر حسن ستار مجھے دے بلکہ خال آتے ہیں کہ اللہ عمر حسن حسام یا عمر حسن ستار کے ذریعے اسلام کو حکومت سے مات کروانی حضر ہیں کیا بات حضور کو پتا کے سامان سے تین کے لیے بلو میا خاندان جینوں کا خاندان ہے پھر جنے کے قریب وہ لوگ جب بہترین مطلب تھے جیسا کہ انہوں نے بعد سے سابق نہیں کیا اگر جو مانے گئی ضلع کار ہوئی تو حضور جماعت بنا رہے ہیں اور اس کے لیے ایک ایک خرچ کو چن رہے کبھی فلاں پہ نظر ہے کبھی فلاں پہ نظر ہے کبھی فلاں پہ نظر ہے تو گویا اس فریضے کے لیے حضور کو بتا دیا گیا ہے کہ آپ کو جماعت لے کر کام کرنا ہے تو جو کام امام اور غسل نہ کر سکے امام الزیہ اکیلا نہ کر سکے اسے بھی جماعت کی ضرورت ہو تو ہمارے جماعت اس کے کی رہی ہیں اس بات کی طرف حضور نے خود بتایا کہ مجھے اللہ نے کہا تھا کہ جماعت بناؤ عام اور ہمارا نہیں بہن اللہ میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دیتا ہوں مجھے بھی اللہ نے ان کا حکم دیا ہے میں نے جو کام کیا ان پانچ باتوں پر عمل کر کے کیا اس مشن کو پورا کیا ہے اور میں تمہیں بھی اسی کا حکم دیتا ہوں عام رکم دے تھن بالجماع ہمارا بل جمع پہلی بار جماعت سابقہ ندیوں کی جو ان کی ذاتی خصوصیات تھی ان کی جو اپنی کیپبلٹی تھی جو ان کی اپنی لیاقت تھی اس میں کوئی حق نہیں ہر نبی ایک دیا اور حضور کو بات دفعہ ان کی مثال دی گئی ہے سب سے کم آبارہ وہ لحاظ میں ملا ہو سکتا آپ طرح سبر کریں اس طرح آپ سے پہلے وہ لحاظ رسول سفر کرتے ہیں رسول کے لیے بھی آئیڈیا اپنے مشن میں کامیاب کیوں نہ ہوئے انہیں عمر اور ابو بکر نہیں ملے مولانا مدوری بنوں نے ایک جگہ دیکھا تو اس پہ بڑا احتراض بھی ہوا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جماعت کوئی اثر نہ آتی تو پتہ نہیں اتنی جلدی اسلام ناصل ہوتا کہ نہ ہوتا یہ تین سو گراگر نہ ملتے جن کے بارے میں حضور نے کہہ دیا کہ اللہ اگر ان کو آشکست ہو کہ جانتا تو, تو ہر اسکول جانا جائے گا اس کی بندگی نہیں ساڑھے نو سو سال اگر پہلو والا اسلام پتر آ رہے ہیں اس سے بڑا خبر کیا, عزم کیا رات کو بےوشی کی حالت میں لے کر جاتے اور صبح پھر اچھا چڑھا کر کھڑے ہو جاتے اور ایک دو دن چار دن دو چار سال ساڑھے نو سو سال جماعت نہیں ملی کام آگے نہیں چلا تو اس کام کے لیے اگر اکامت جن کو آپ فرض سمجھتے ہیں اسی طرح جس طرح نماز کو فرض سمجھتے ہیں اگر آپ بھی سمجھتے ہیں سوچا بھی آپ کا دل اگتا ہے کہ آپ نے بیڈمنٹن کھیلنا شروع کیا بعد میں آپ کا موڈ نہ بنا دو والی بات کھیلنا شروع کر دیا ولی بال کھیلنا وہ تو کرکٹ شروع کر دیا قسم کی چیز اگر آپ سمجھ کے کریں گے تو آپ جس بھی جماعت میں جائیں گے اس کا بیڑا گرا کریں پہلے سب سے پہلے اس چیز کا مطالعہ کریں اگر آپ کو نہیں کا بات سمجھ میں نہیں کری کہ یہ کتنا اہم فرق فرق ہے بھی یہ جب آپ کا دل تھوک جائے گا نا جا کہ فرض ہے تو پھر اس کے لیے وضو بھی فرض اس کے لیے جماعت بنانا بھی فرض پھر اس میں جماعت میں آنا بھی فرض پھر دوست تھا میں پھر وضو کے اندر فرض جماعت پھر جب جماعت بن گئی جماعت کیسے بنیں گی آپ جو کام کرنا چاہتے ہیں اس کی مجبوری دیں گے اس کی طرف لوگوں کو بلائیں گے ہم یہ کام کرنا چاہتے ہاتھ چار کیوں جماعت بن گئے یہ تبلیغ حضور کو بھی کہا کہ رسول بن لیں رسول تبلیغ کریں معرم دل علی کا جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کا نازک کیا جاتا آپ اس کی تبلیغ کریں اس سے رایت میں کیا کہا گیا کیا پہنچائیں بلرام کتابیں رقص مارا شہین حقاطہ معروم دل علیہ تبلیغ کرے اور ان سے کہنے کتاب تم کسی چیز پر بھی نہیں جب تک تم قائم نہ کرو تو آپ اور ان چیز کو اور تم پر نازل کیا جا رہا ہے ہر آدمی سارا دن بیٹھ کے کہتا رہے اللہ رخبر اس میں کوئی شک نہیں اللہ ربر اللہ سب سے بڑا ہے یہ تھیوری ہے لیکن پریکٹیکل اللہ بڑا ہے اللہ کی بات نہیں سنی جاتی ہے کوئی کام کوئی قانون بنانے سے پہلے یہ سوچا جاتا ہے کہ اللہ سے میں ناراض ہوگا راضی ہوگا نظر آئیے سب کے رییکشن پہ لگی ہوتی ہے. اور ولڈ بینک کے رییکشن پہ لگی ہوتی ہے کسی کو یہ یاد نہیں کہ اللہ نار کیس ہستی ہے جو ناراض کی ہوتی یہ چھوڑ ہی آتا ہوگا. میری زمین اس پر کسی کا قبضہ ہے میں سارا دن کاغذ سامنے رکھ کے بیٹھ کر بات تو سچی ہے لیکن زمین میری ہو جائے گی جانا پڑے گا نا سب کا زمین میرے پاس آئے گی تو میری ہوگی نا تھا پر ہے لیکن کہاں میری زبان پر کاغذ پر دی جور لیکن ڈیفیکٹر پارلیمنٹ پڑی جو طے کریں ایک کسی منسٹری کا ایک کلک وہ راستے زیادہ برابر بنا بیٹھا ہے اس لیے دھاوا کم ہو سکتی رہا اس بڑا کرو بڑا ہے تو ہے حضور کو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی جی اپنے رات کو بڑا کرو اس کلک کے کاٹ پکڑ کے بعد کرو آپ کو بڑا کرو یہ ایم ایل کو کاٹ پکڑ کے بعد کرو آپ کو بڑا کر اگر یہ کام کرنا ہے تبلیغ کسی کی کرنی ہوگی نا تبلیغ ایک اس طلاح ہے بات کو سمجھ لیجئے تبلیغ کا مطلب ہے اپنے مقصد کو بیان کرنا یہ جو اشتہارات آتے ہیں ٹی وی پر یہ تبلیغ ہو رہے ہو وہ جو کھڑی کی ہوتی ہے انہوں نے اور کہو لاہو لاہو وہ تبلیغ ہو رہی ہو اب آپ نے بس تیار کی اور راہ پنڈی کے لیے اور آواز لاہور لاہور کی لگا رہے ہو تو کیا ہو تبلیغ اسی مقصد کی کریں گے نا جس مقصد کے لیے جماعت بنائی ہے تبلیغ تو ہر جماعت کی ماں اسے مین پاور تبلیغ میں تو دینی ہے تبلیغ تو سارے کرتے ہیں کسی کا مخصوص گروہ کا نام رکھ دینا کہ یہ تبلیغ ہے یہ کام کریں گے نے تبلیغ نہیں ہے ہماری یہ رہی کسی نے ہم کیا ہوگا قرآن وہ لے گی عزیز یہ لگے پیچھے کیا کرتے مہنگائی ہم کیا بولے جو پلان کرتا ہوں بھی دے دیتے ٹھیک ہے تم یہ ہوگے تو اگر آپ نے ایک مقصد کے لیے جماعت بنائی ہے تو اسی مقصد کی طرف دعوت دیں گے اگر آپ کے پیشن اگر وہ چیز ہے وطل اللہ نماز روزہ سکار خان کی طرف آپ نے دعوت دینی ہے خیر کی دعوت ہے آپ اس کی تبلیغ کریں لیکن وہ آپ سو فیصد بھی کامیاب ہو جائیں اپنے حزب کو حاصل کرنے کو حزب تو, تو آپ کا نماز ہو گئی کا نہیں تو حزف تھا نہیں ساری دنیا کے لوگ نمازیں پڑھنے لگتے ہیں ساری دنیا کے لوگ مسلمان تھے لیکن حکم اگر اللہ کا نہیں ہے چل رہا تو شرکت ہو وہ سارے مشکل کو بھی حکم کیا خدا جس طرح اسے صرف برداشت نہیں کہ اچھا کو اللہ کا بیٹا کہا جائے یا کو اللہ کا بیٹا کہا جائے اسی طرح اسے حکم کے اندر بھی صرف برداشت باپ بیٹے کو حکم کے اندر برداشت نہیں کرتا مغرب لگے بڑھا دیتے تھے آپ تو رات کی کو کیسے برداشت کرے جب اس رس کی ہو جائے کسی اور اللہ لہد خان کو اللہ تو اگر آپ نے جماعت بنانی ہے جماعت ایک بس کی طرح آپ اسے دارو پنڈی لے جا رہے ہیں لاہور لے جا رہے ہیں وہ مقصد کام کرے لوگوں کو دھوکہ مے سیری بات ہے ہمارا یہ مقصد ہے اس میں یہ یہ چیزیں بھی ہوں اس میں تہجل بھی ہوگی نماز بھی ہوگی روزہ بھی ہوگا معاشرت بھی ہوگی معیشت بھی ہوگی لیکن یہ ہماری مطلب اوپر ہماری مدد الاق کا لاسوبہ اور تقولہ کا آدمی تیسری چوسی منظر پر کمانگ ڈالے تو اوپاری تک پہنچ جائے اور اگر ہی اچھی منظر پر ڈالیے تو چوسی کیسے پر کیسے پہنچے کوئی امکان ہے کمانگ نے وہاں ڈالی ہے نزدیک نزدیک چلے جائیں صحیح ہمارے جمع جماعت جس مقصد کے لیے بنی ہے آن دین کے لیے اس مقصد کی تبلیغ اس کی طرف دار ہر جماعت کے اندر تبلیغ ہے تبلیغ تو ہر جگہ برے لوگ بھی تبلیغ ہی کر رہے ہیں نا جو دین میں جو دیتے اخباروں میں دیتے ہیں اشتہارات میں دیتے وہ تبلیغ ہو رہی ہے جو ترین سہولتیں وہ یوز کر رہے ہیں اس کے لیے تو کر لیئے اس مقصد کی طرف جس مقصد کے لیے آپ نے جماعت بنائی ہے بالکل لوگوں کو ٹھیک ٹھیک بتا لیں لوگ ابھی کچے ذہن کے ہوں آپ کے مقصد کو نہیں سمجھ سکے مرکز میں آپ کی جماعت میں وہ آگے کائی صاحب نے کہہ دیا کیا کروں چلو میرا لگتا ہے کیا در سے سننا ہے نا تم جباد میں شامل ہو گئے تو پتا چلا کہ سرکار یہاں تو نظم بھی ہے ہم تو سمجھتے ملا کرتا ہے یہاں تو کبھی وہ ہے اور یہ آنند بھی ہے اور یہاں پہ ڈیوٹی بھی لگ جاتی ہے اب وہ اپنے پیچھے, پیچھے پیچھے پیچھے پھر اکیلا پیچھے نہیں ہوگا بلکہ اپنے پیچھے ہونے کے لیے کچھ بات بھی تو, تو بیان کرے گا نا بلاک کو کر کے اپنے آپ کو تو کرے گا نہیں اور یہ ایسنا ہے ایسا ہے یہ بات ہے وہ بات ہے. خرچہ آجا دیتے ہیں تو وہ بھی فوڈ پوائنٹ کر دیتا تو بندہ خرچہ تو سے بھی زیادہ خطرناک ہو سوچنا جو آپ کا نا وہ بھی کرتے وہ سوچنا کرنا اس لٹریچر کا پڑھنا عبادت اور آپ کا ٹائم ضائع نہیں جا رہا پانچ سال سوچنے میں لگا دے لیکن جب آئے تو ٹھیک ٹھاک ہو بل جماعت جماعت تو سوچا ہے کہ سرکار یہ جماعتیں اتنی ہو گئی اور ہر کوئی کہتا کہ من انساری اللہ تو آدمی جائے کس جماعت یہ بھی اسی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں یہ بھی اسی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں انہوں نے بھی امامہ باندھا بھائی انہوں نے بھی امام باندھا تو یہ کہتے ہیں میرے ساتھ چلو اللہ کی طرح ہے میرے ساتھ چلو اللہ تو بے کرے کہ جاؤ کوئی نہیں اگر آپ نے یہ سمجھ لیا کہ جاؤ ہی کوئی نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سارا کوئی سمجھیں آپ نے راہل جانا ہو اور جانا بھی ضروری ہو کوئی شادی ہے کوئی ماتم داری ہے کوئی کاغذات اکترت کرانے کا تو آپ کو ایک بس والا بھی کھینچتا ہے دوسری بس والا بھی کھینچتا ہے کھینچتا نہیں بلکہ آپ کا سامان دوسری بس بھی ہوتا ہے اور آپ کو دوسری بس والا لے جائے آپ کا کہتے چھوڑو یار یہ سارے ہی کہتے ہیں لاہور اللہ میں نے لاؤ جانا ہی ضروری نہیں آپ کو بتا جانا ضروری ہے میں اس کا جاتا ہے اس پہ نہیں جاتا تھا اس کی سیٹیں ذرا تنگ ہے میرے گھٹنے ذرا لمبے اس بھی نہیں جاتا تھا اس پہ گیا اس میں گرمی زیادہ جی کوئی اے سی والی کوس دیتے ہیں ضرور ہے نا آپ کیوں جانا ضروری ہے اگر آپ کا مقصد وہ ہے فرض آپ سمجھیں تو جماعتیں بہت بھی ہوتی ہیں تو کوئی بات نہیں ہو آپ دیکھتے ہیں جب وناش ارفات کی طرف لوگ آتے ہیں تو بڑے پکے وادے ویڈیو کرتے ہیں نشانیاں دیا کرتے ہیں بچھڑ لیکن ہوتا کیا ہے جنڈائی کے پاس ہوتا ہے وہ آگے ہوتا ہے دو پر لاند اور وہ جو پیچھے اس کے موقعے ہوتے ہیں وہ دوسری طرف چلے گئے ہوتے ہیں لیکن ڈر کوئی نہیں ہوتا ہے کیوں سب کا کی طرف पास में पहुंच गए जिन जिन लोगों ने में ने रखती हुई उसे कितने लोटा लटका है वो इसने अपनी पब्लिक की निशानी बनाई है दूसरे से कुल फ्रेंड निशानी ताकि याद रहे मेरे मुकदे जो लोग हैं कि भाई वो हमारा लोटा जा रहा है रूस तो पास की तरफ है بلکہ بعد دفعہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ خود مل کا جماعت بنائیں اور آپ بھی جماعت میں سے نکل جائیں نماز جا رہی ہے ہماری گھر جو ہوتا تھا جلدیاں آتے تھے مزود گی کام کرنے کے لیے تو صبح اس کے بعد پڑتی تھی نماز یہاں آگے پڑھا کرتے تھے بسن براہمی ہوتی تھی ٹاٹا یہ زیادہ بات ہے آپ کو بعد میں اٹھنا گے لگانے بس اسٹارٹ کروانی ہاتھ منہ کالا کرنا گاڑی اسٹارٹ ہو گئی اور جب ہماری بیٹھنے کی پاری ہوئی تو لوگوں میں سے جگہ کوئی آنا ضروری اور ڈیوٹی تھی نا پھر بس اسٹارٹ کروائی اس میں بیٹھتے تو پتا چلا بول رہا تیسری سٹارٹ دھکے برباد کروا کے اور سرکار جب تیسری میں بیٹھے پتا چلا بلائے کیونکہ لائٹنگ کوئی نہیں ہے ہیڈ لائٹس نہیں ہے چار چار بسار کروا کے دھکے برباد کروا کے جو آ کہیں موقع ملتا تھا اور ڈیوٹی پر پہنچے تھے پتا پر پہنچنا ضروری ہے اگر پتا ہو کے کام کرنا ہے اور کام اکیلے بھی نہیں کرتے تو ایک نہ دوسری جماعت رخ اس طرف ہونا چاہیے منزل ان کی وہ ہونی چاہیے یہ نہ ہو کہ جانا کہ سرکار نہ ہوگا لیکن بیٹھ گزر والے والی بس کر گئے ہیں یا کوئی اس کی اپوزٹ جا رہی ہے پشاور تو اس پر بیٹھے ہے تو بس ہی میں نہیں تو پتہ چلا کہ پچھلے دس سال محنت کی تھی وہ ساری ضائع ہو گئی دوسری جماعت والے بالکل اپوزٹ روک پر رہے تھے وہ تو کام ہی سوچی تھا جس کے کیا آپ محنت کر رہے ہیں مقصد وہ مدنظر نظر ہے کہ آسام سے دین پس ہے اور وہ فرض اکیلے نہیں ہو سکتا اس کے لیے جماعت پسند جماعتیں ہوں اللہ نے مختلف پیدا کر دی ہیں جس میں آپ سہولت محسوس کریں جس میں آپ کو اپنے گٹ میں تنگ محسوس ہوتے اتر دیں دوسری بچیں مگر منزل کھوتی نہ بلکہ اس میں بھی خیر یہ ہے کہ جماعت میں سے جماعت نکل گئی جو لوگ پیون کا کام کر رہے تھے نعیم صدیقی صاحب ہیں تلا پوری صاحب ہیں تلا صاحب ہیں طلاق صاحب, صاحب ہیں جن کے لٹریچر پہ ہم ڈپینڈ کرتے تھے نکلے جماعت بنانے پتہ چلا کہ آپ ہے تو مندر کی طرف جانا اس میں بھی خیر کیوں خیر ہے ایک ماں کا ایک بیٹا ہو اور ماں کی اسے ناراضگی ہو جائے یا بیٹا ماں سے ناراض ہو جائے سڑک ہو جائے تو ماں کہاں جائے گی شریفوں کے گھر چل جائے گا اور اگر اس کے چار پانچ بیٹے ہیں تو ایک بیٹے کے گھر سے نکل کے دوسرے بیٹے کے گھر میں چل جائے گھر کی بات میں گا یہ نہیں کہا کسی کہ گھر والوں نے نکال دیا ایک بیٹے کے یہاں بیٹے ایک بات چندرما سنگھ ہے تو اسی کی بیٹی نہ ہاں ہوتی اس کے پاس چلے گیا منڈنگ آبادی بےند بے اللہ بالجماعت میں وسعت جماعت وہ ہو کہ جس میں بات کو سنا جائے اور اس کی اداس کی دیکھیے جہاد کا لفظ جو وہ یہاں سے شروع ہو گیا آپ نے ایک مقصد چنا جہاد شروع ہو گیا آپ نے لفظ کو مارا جسے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا کما تجا تو ہے اپنی خواہشوں سے بھی اس طرح لڑو جس طرح اپنے دشمنوں سے لڑتے ہو جہاز اب تو لا فرمایا ہن تو جائے گا نرشک افضل جہاد کون سا ہے آپ نے فرمایا تو اپنے آپ سے لڑے اپنے آپ کو ہراسی کا آج پر راضی کرنے کی ان کو پتا یہ لڑائی ہوئی یہ جہاد ہے جہاں حاصل کرو گے تو آگے جاؤ گے اگر یہیں گے یہیں آ گئے ہو تو اپنی جنگ کیا لڑنی ہو کس نے لڑنی تو کو اپنے آپ ہی سے شکست کاغذ دونوں سے کیا لڑو جواب میں جاؤ کسی کی ادار کے راضی کرنے کے لیے اپنے آپ کو مارنا پڑتا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ جی اردو سے ہی نہیں بول سکتا ہو سکتا ہے اس کی شکر اس کا رنگ آپ سے زیادہ دوہرا نہ ہو بول سکتا اس کی مالی پوزیشن آپ سے زیادہ نہ ہو یہ بھی ایک سنومیلا ہے کہا جب کہ بنی شہر کے رسول نے استفا سلام کا دیا تو تالو یا پورا آلونا آپ کو بول کے دن ہوں اور ہم جو بس آدمی مال کے ساڑھے کو لے ہمارے کون گیا سور انضابل اسلام کے ہاتھوں میں سونے کے کند بھی ہے یہ قرآن لال آدر قرآن والا راج نے عظیم ان دو بستیوں کے کسی عظیم سطح پر یہ قرآن آدر کیوں اویلیٰ ہے میل وہ کل لیا ہے جس کی گزر فصل جو ہے وہ بکری چڑھا کرتی ہو سکتا ہے آپ کا میل رہی آپ وہاں نش کو مارنا اس کی بات ماننا یہ جماعت ہے اس طرح ہے یہ اندر کے فرون کو مارنا جماعت میں جائیں گے تو یہ تکلیفیں لازمند ہوں جماعت کے باہر آپ ہوں گے تو جماعت آپ کو بڑی اٹریکٹو لگے گی बड़े चंगे लोग जब तक बाद महबूबा तक रहे तो यही हालत होती है लेकिन जब बीवी बन जाए तो पता चल कर ये रोटी भी बलवाते हैं आटा भी बताते हैं बच्चे भी दिलवाते हैं कपड़े भी दुलवाते हैं जब नाक में आएंगे तो वो जितना भी था वो पुराना हनीमून खत्म آپ کو مسبا نے لائن آدر کر لیا بھائی آپ نے یہ کام کرنا ہے اپنا لائن جانا ہے آپ نے وہ کرنا ہے بچہ تو ہوتا ہے آپ کو مارنا ہے تو پچھلے لیول کا جماعت بھی ہو کہ سرکار ہے سب امیر نے جو امیر کوئی ہو حکم میرا چل رہا ہے حکمرا آپ کو واقعہ بتا دیے ایسی جماعت نہیں کہ امیر کوئی بھی ہو حکم میرا چلے نہیں یہ منظر ہے اور ہاتھ حضور نے ایک حدیث میں فرمایا تھا لا ہاتھ بادل جب پکا پتا ہوا تو آپ نے فرمایا لا ہاتھ بادل یاؤ آج کے بعد کوئی ہجرت نہیں نے کہا جی آپ کہتے ہیں کہا تھا کہ لا ہجرا کا بادل تو میرا حضور نے یہ کہا تھا کہ مکے سے آج کے بعد جو جائے گا وہ مہاجر نہیں کہا ہے اس سے پہلے جو مکے سے ہجرت کر کے جاتا تھا وہ مہاجر کہلاتا تھا آج کے بعد مکے سے ہجرت ختم ہو گئی ہے آج جو مکے سے جائے گا وہ مہاجر نہیں وہ اسٹیٹس گاہنے کا سکا ہر کما رہی ہے آج اس مکے سے آبادی کے انتقال کی کوئی ضرورت نہیں کسی کو یہاں سے دینے جانے کی ضرورت نہیں ہے جو جائے گا وہ مہاجر نہیں کہ مقصد وہ تھا یہ مقصد نہیں کہ ہی نہیں ہے اس کے بعد مکے سے کھجرت نہیں ہے کہ مہاجر وہ نہیں کہا باقی جائے جہاں اس نے جانا ہے جس نیم سے بھی جائے گا لیکن مہاجر اس کے بعد نہیں کہا سکتا لیکن ہمارے ہیں بزرگ مہاجر مکی امداد ادا مہاجر مکی احمد ادا حاضر کرتے نہیں کر سکتے وہ حاضر ہوئی تھے ہجرت کر کے ہجرت آپ نے جوڑا میں تو اللہ کے نافرمانوں کی حساب سے اللہ کے فرما بردار بندوں کی ساتھ ہجرت کر رہے کتنا بڑا فاصلہ ہے وہ بندہ کہاں کا وقت جہنم میں پڑا ہوا اور جہنم جنت سے کتنا دور ہے اور وہ برہین جنت کے وقت میں آ گیا بجائے تو اندر ہی اندر ہجرت کی. سوئے گا تو جنت میں ہوگا صبح اٹھے گا تو جہنم میں ہوگا حضور پھر عدیج کا گاؤں میرے نمٹ پر آئے گا رات کو سوئے گا تو مومن ہوگا صبح اٹھے گا یہ جنت جہنت انسان کے سینے کے اندر انداز اور دلایا جاتا ہے اللہ کے نافرمانوں کی سب سے اللہ کے پروان درکار ہو سب میں ہجرت کر کے آگے نکل کے آگے آ جاؤں گا جہاز منظر نہیں ہے جہاز تو ہاتھ بننا ہر جگہ آپ یہ بتائیں کہ جہاز کا صرف مرض کی ہے اگر آپ اس مقصد کے لیے جو بھی چیزوں دور کر رہے ہیں وہ جہاد نہیں چامل دشا کش کش مش ایک نظام جو آپ نے ہٹانا ہے سلام میں تو کہیں آپ نے نافذ نہیں کرنا اللہ نے تو اپنے رسول کو ایک ایسے علاقے میں چنا تھا نہ کوئی نظام قائم نہیں تھا کوئی عظیم سلطنت نہیں تھی کوئی ٹیکسیز نہیں تھی ان لوگوں پر اپنی مرضی کی ان کی نظام تھا اس کے باوجود اتنی محنت کرنی پڑی اللہ کے رسول تک تو آج کے جہاں کو بنا بنایا نظام ہے جگہ جگہیا نظام ہے سلاطین ہے ان کی فوجیں ہیں سارا کچھ ہے تو برطرائے جن سے جا کر بات کرے تو وہ ایسے ہی ایسا تھوڑا لیول سے آپ دیکھ لیں ایوب صاحب سکسٹی ون میں انہوں نے ترمیم کی سماجی تعلیم کے اندر ہمارے مومنین جنرل محمد جالب صاحب تشریف لائے گیارہ سال رہے ان ترمیمات کو ختم نہیں کیا انہیں ان سے اتنا بھی کہا گیا کہ آپ خود ختم نہ کریں انہیں سپریم کورٹ میں جانے دے. وہ جج جا آپ کے اپنے چنے ہوئے معاش کے آدمی ہیں ان کو فیصلہ کرنے لیں مجھے سدار کے لیے ہمارے عالی کو عالیب کو آزاد کرنے نہیں دیے جاتے آج حادث کیا ہے نکالا نہیں تین سو سات لوٹے نکال دیے تو اوپر چنابد ہو گیا اسی لیے شاہ نے کہنا کہ ڈبنے سے بھی گور دیا غور کر حالت ہو اب حالت یہ کہ کتنی عورتیں کہہ دیا اور تلاش ہوتی چلیے سوچا اشروف خان کا اطلاع نہیں ہوئی ریٹن تو تلاش کوئی نہیں ہوئی آپ بتائیے کس خدا کی مانیں گے اس خدا کی جو فیلڈ مارشل ہے اس کو خدا کی جو رب العالمین ہے وہ کہا ہے تلاش ہو گئی ہے بھی بتایا تو تلاق کوئی نہیں اوپر ہوا صاحب نے ان کا جو باقی پکیا مہنگائی مار گئی ریاض صاحب نے حضور دادی نے کر دیا اور وہ ڈرتے ہوئے دوسرا نکاح نہیں کر رہے کیوں حضور دادی کے ساتھ قبضہ ہو گئے تو میں تلاق ہوئی تھی تم دوسرے شہر کے ساتھ بغیر تلا کے گئی تھی ہمارے گاؤں کے اندر کتنی عورتوں کو میں جانتا ہوں تلاش ہوئی میاں مگر مجبور ہے ریٹرن نہیں ہوئی برتن ہوئی ہے مجبور ہے. جب تک وہ شور مرے نا تب تک وہ دوسرا نکال سکتا ایسا ہوا جو کیس ہوا تھا جس کی ویڈیو دکھائی تھی بیس بی سی نے ترمیم اختر نام تھا اس کا یہی یہ ہوا تھا پہلے تو میں تلاش دے نے دوسرے کے ساتھ دو چار سال کے بعد شادی کی ہو اس نے ہے تکلیف دینے کے لیے, اس کے لیے اسے کیا؟ ہاں میں مجھے اطلاع ہوئی تھی کہاں اطلاع نہیں ہے تو میرا تلاش سے جس نے لکھا کیا سنسار کی سزا ہو گئی تھی。دی کی دے ملے گی کوئی سوالوں کو فری بھی ہوگا انڈیا والے آ کے انٹرویو لے لیں ہماری فیکٹریوں میں آ انڈیا والے ویڈیو میں کے لے کر گئے تو دقت ہو معاملہ یہ ہوا کہ بدنامی جو اسلام کی ہو گئی نکلا قانون ہے بعد میں سپریم کورٹ نے اس کو کینسل کر دی بڑی ہوگی کو عورت لیکن جو نقصان کو ان لوگوں کو پہنچ گیا آپ نے اس خدا کے حکم کو تو ریموو نہیں کیا اور دوسرے خدا کا حکم آپ نے نافذ کر دیا اس کا نتیجہ کیا ہو یہ ہے اصل صورتحال کے پہلے سسٹم کو بلڈو کیسا ہوگا جہاں بھی عمارت بنتی ہے ہزم کا نشان لگ جائے تحم نکلو نئی عمارت بنانی ہے اور جو عمارت بنانی ہے اس کے مطابق فاؤنڈیشن بنانی ہے پھر اس کے اوپر ون اسٹوریج جو ہے بنتی ہے بلڈنگ بنتی ہے پہلا نظام تین آباد اپنے آفس کا نشانوں کا بنایا ہوا تھا اب ادا کا قانون ہے اس کے لیے پہلے کو ریمو کر کے فاؤنڈیشن بنانی ہے پہلے کاری نہیں کرنی تو یہ سب دے کا کام تو ہے نہیں اور یہ کوئی آپشن بھی نہیں کہ دل ہے تو کرو دلا تو نہ کرو فرد بھی ہے پوچھ بھی ہونی ہے انسان ہوتا اللہ اللہ کے مددگار کرو اور جو میں نے کہا صرف راج گیا جی کے نماز کرو نمازن کر دو پڑھنی چاہیے یہ ہمارا دل ہے یہ اپنی مدد ہے اللہ کی مدد نہیں ہے یہ اپنی مدد اپنی کا کھنڈی کر رہے ہو رسول کی مدد نہیں ہے یہ اللہ کو قرض دو جبات دیتے ہو یا قرض نہیں یہ تو تم اپنے مال کو مال میں سے نکال کو اس کو پاک کر رہے ہو اگر وہ اپنی کھیرے کاٹ کے اوپر سے چھلکا پاک کے سلاد بنائے اور وہ سلاد کسی بکری کو ڈال دے تو وہ کہے گا کہ بڑا میں نے وہ اس کے کھیرے کا چھڑکا بکری کو ڈال کر کے بڑا احسان کیا کوئی احسان نہیں کیا احسان کون کا ہے جنہوں نے تمہارا مال لے کے تمہارے مال کو پاک کر دیا جسے لوگوں کے مال کی نہیں ہوتی ہے جیسے وہ پرانے زمانے میں گڑ سے چائے بنایا کرتے تھے تو چائے کے اوپر جھا سیا جایا کرتی تھی تو وہ پڑوا لے کر اس سے پھر وہ جھاڑ اتارا کرتی تھی یہ ہے تمہارے مالوں کی جھال ہے گرم کیا ہے آگا کہ و و کوئی اور بات ہے یہ ان مشرق رسول کے لیے تو تم خرچ کرو گے یہ ایسا کہتا ہے یہ تم نے اپنے لیے نہیں یہ میرے دین کے لیے کیا میرے رسول کی نصرت کے لیے کیا یہ نسبت قرض زکات کرد نہیں ہے زکات کرد نہیں اب جماعت فرض ہوئی تو جماعت کے لیے انفاق بھی فرض ہو گیا ایسے جماعت پوری بن جاتی ہے اس کے لیے جگہ خریدنی پڑتی ہے اس کے لیے لٹریچر کی ضرورت ہوتی ہے ریز روز یاد ہوتی ہیں آگے پیچھے جانا ہے وہ کہاں جائے گا قرض لواہ کے تو نہیں ڈالا جا سکتا بوجھ یہ ہے وہ قرض ہندو کرے اکا کر ایسا نم جو نہ کچھ جہاں بھی پران محتا نے قرض مانگا ہے وہ اس رسول کی نسرت کے لیے مانگا یہ کام کس کا تھا رسول کا تھا تو بھارت تم نے رسول کی امتی کی حیثیت سے ذمہ داری اپنی اُن لگتی ہے جو خرچ کر رہے ہو رسول کی خاطر کر رہے ہو فلا جی روا من دے گی وہ آج ٹرور ہو, ہو، اس مصرت کے لیے خرچ کر رہے ہو یہ جی رب جیسی ہستی کہتی ہے کہ یہ روزگار کر سک کتنی بڑی بات ہے کہ رب قرض مانگے جن کی سوچ الٹی ہوتی ہے ان کی سوچ کے مطابق تو بالکل ہو ہند <سؤال> اللہ فصیر اور رحم اللہ فقیر ہے ہم ری ہم سے قرض مانتا اور لوگوں کو سرخ سے منع کرتا ہے اور ہمیں کہتا ہے زیادہ دوں گا کر دوں گا خود سرو کی پیشکش کرتا ہے یہ رہتے ہی سورک آخر دلہ پارو ایسا اگر کہتی نے بھی سنی ہے بات دیکھیے کی ایک ہی بات اللہ کا اللہ نے ان کی بات سن لی ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے ہم ہاں پیسے والے چنکول نے لکھ دیا ہے جو سبھیوں کو اسی طرح نا کت ہوتا کیونکہ ان سے ہر چیز ایکسپیکٹ میں اس کا ذکر آتا ہے اس کے اندر ایک کنواں تھا حضوروں کے ساتھ چڑی ہوئی ہاں حضور صلی اللہ وسلم کبھی کبھی دوپہر کو وہاں جایا کرتے تھے آرام بھی کرتے تھے کھجورے اور اگور جو کچھ بھی ہو وہ تناؤ بھی فرمایا کرتے تھے وہاں بتاؤ اگور میں نے وہ کرا اللہ کو دے دی آپ نے فرمایا کم دن اس دن رکھا وہ جا اب یہ ابھی رکھ گا جتنے سے بھرے باغات اور کتنے ہی بہترین محلات ابھی رقد کر کے تیار ہو گئے اللہ ان لائن جو کنسٹرکشن کمپنیوں سے ٹینڈر اس کا راستہ ہر چیز بن گئی یہ گئے ہیں اور انہوں نے اندر جا کے آواز دی بعض سے بڑھتا کیا بات آپ نے بنایا باہر نکل کروں گا اندر آ جاؤ جب لگے آپ یہ بات میرا نہیں ہے بھائی میں نے کسی کو دے دیا تم سامان لو اپنا اور نکلاؤ باغ تو انہیں کس کو بھی آسما اللہ انہوں نے کہا ابھی چاہتا اللہ کے قسم تم جو بھی سودا کرتے ہو پیدے کری جاؤ یہ ایسی دینیاں تو یہ اس وہ کہا انہوں نے یہ کہا تو اس کے لیے جو آپ خرچ کریں گے وہ بھی فرض ہو گیا اور وہ اللہ کا قرض بھی ہو گیا یہ کتنی پرسنالٹی کی بات ہے کہ کوئی آدمی اللہ کو کرتا ہم بڑی حصر سے سوچتے ہیں کہ شہزاد شاہی کبھی راج راجدوز سے ادار لیتے رہے اور آج ان کا نکلا بھی ادار کرتے ان کا فوج مل گیا سارا کچھ مل جائے وہ کیا بتاؤ نیامت کا دن رات یہ کہہ دے کہ میں اس کا مقروض ہوں جسے اردو نے فرمایا کہ ابو مقصد نے بتایا اردا سے نیامت کے دن لینا ہے تو اقام سے دن کے لیے جماعت پر جماعت کے لیے انصاف پر آج یہ فرائض اور واجبات اس میں دل کرتے چلے جاتے ہیں ٹائم محدود ہے لیکن میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے سوچیں آپ کہ یہ کام کرنے والا ہے یا نہیں ڈیوٹی ہے یا نہیں دل گھومنا ہے نماز پڑھنے سے دل آئے گا تو دن تو وضو کرنا ہے آپ نے پھر تو کسی نہ کسی گاڑی چلنا پڑے گا آپ کو اگر نبیوں نے جماعت بنا کر لا کر ڈالیے کے میدان میں تو غیر ہے کہ آپ بھی اس کے بغیر تو کر نہیں سکتے اس پہ غور کریں باقی یہ کہ انتخاب ہے آپ کا اپنا ہے میں کسی جماعت کو بھی نہیں کرتا کہ جی آپ اس میں جائیں یہ آپ کا اپنا انتخاب ہے اور ہمیں آپ کے عقل میں اور آپ کے فراست پہ بھروسہ ہے جو بھی آپ سوچیں گے یہ تو سوچیں گے وہ ہمارا ہی ندی کا بڑا